تو ہے جو نظام ہست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 وہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے تلاش کون تو جواب دیا جائے گا بحب سمیع العلیم کے ہر حال سننے والا اور جاننے والا ہوئی ہے باقی صورت میں تخلیفات ہوں گیزل نہ ہو فی لیلت مبارک یہ تمہید ماں ترغیب ہے اور کا جواب بھی ہے ہےگ آیت نمبر چھ یہ سورج کا اصل دعوی ہے آگے آیت دس تخویف ہے آگے آیت سترہ ولاقت ختنہ قبل ہو یہ عذاب دنیاوی پر استشہاد ہے آیت نمبر چوبیس شکوا اور جواب آیت نمبر سینتیس تخریف سماطے آیت اٹھتی انصل آیت چالیس دلیل آیت اکاون ان المتفینہ کے مقامی امین بشارت بالکل آخر میں آیت اٹھاون ان نما یسر نہ ہو یہ تمبی ہے پرتخب ان یہ امحال ہے امحال بل کتابین قسم ہے, اس کتاب کی جو ہے ہم ہی نے اتارا اس کو بابر رات میں اس لیے کہ تحقیق ہم تھے ڈرانے والے کتاب جب تک نازل نہ کر کے اس کے بغیر ڈرایا نہیں جا سکتا تھا البتہ وہ رات جو ہے وہی وہ رات ہے جس میں یو فرقی ظاہر کی جاتی ہے ہر حکمت والی بات یعنی عالم ناسوت میں جو حالات اور ہواد ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں اس رات کو عالم ملبوت میں سب ظاہر کیے جاتے ہیں الگ الگ کر کے ان کی یہ ہمارے اپنے حکم سے ہے ہماری طرف مرسلین دو مانے ہیں ہم اس کتاب کو جب بھیجتے ہیں تو تحقیق ہم ہی ہیں فرشتوں کو ساتھ بھیجنے یا یوں مانا کریں گے ہم نے اپنے امر سے جو کتاب کو نازل کیا ہے اتارا ہے وہ اس لیے کہ ہم رسول بنانے والے رسالت دینے کے انا خنا مرسلین رحمتم نروسی کا مقبول لہو ہے رحمت کرنی مقصود تھی تیرے رب کی طرف سے اس لیے رسول بنا اب دعویٰ یہ ہے جس کے لیے ہم نے رسول بنایا انظار کیا کتاب نازل کی برکت والی رات میں اور حکم کیا وہ دعوی یہ جی ہے کہ انسم العلی ہے اور رب سماوات سے بدل تیرا رب کون سا جو رب ہے آسمان اور زمینوں کا ان کے درمیان بشرتے ان تم منہ کی نیند تم اس کی وحدت کا یقین رکھو لا اللہ خلاصہ کلام بھی ہے یہ رب ہے یہ بھی اللہ کی صفت اللہ تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ دادوں کا ہی اب ما باقیہ یا موزے و شبہ اب اللہ کی دت کی اتنی صفات ذکر کرنے کے بعد شبوں کی جگہ تو کوئی نہیں ماں باقیہ موزوں شبہ دن مگر بل فی شک جلا دو بلکہ یہ لوگ جو ہیں مشرق یہ جی اپنے شک میں کھیل رہے ہیں اچھا ان کو شک میں کھیلنے دو کھیلیں فر تک آپ انتظار کریں جس دن آئے گا نا آسمان ایک کل کل دھواں دھار کے ساتھ یعنی ان کو سارے آسمانوں پہ دھواں معلوم ہوگا کیوں بھوک کی وجہ سے کا جائے گی اس بھوک کی وجہ سے ان کو سارے آسمان پہ دھواں نظر آئے گا اور وہ کاحت سالی کیوں پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث صحیح میں عبداللہ اب مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے مکہ والوں نے جب زبردستی انکار کرنے کے بعد آپ کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کیے تو آپ نے ان پر کہا سالی کے لیے بد دعا کی سات سال تک رہا کتے بھی وہ پکڑ پکڑ کے کھا لیا کرتے تھے اور بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ یہ دھواں جو ہے یہ قیامت سے پہلے پہلے قریب زمانے میں واقع ہوگا عبداللہ نے مسعود نے فرمایا ہے کہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی اس بد دعا کے نتیجے میں قادصہ پڑی تو ان کو اس بھوک کی وجہ سے بے حص ہونے کی وجہ سے آسمان کے دھواں مارو ملتا تھا یبشن آسا جھانپ لے گا لوگوں کو خاصا عذاب العلیم یہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے اس وقت یہ کہیں گے رب کا نقش اے رب ہمارے کھول دے عذاب ہم بالکل ایماندار ہیں مومن بن جائیں مگر ایسی دعاؤں سے انا لو من خراب کہاں سے آئے گی ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا حالان کے پہلے ان کے پاس آ چکا ہے رسول المدین کلّا اعلانیہ سب پھر اس کے باوجود انہوں نے اراد کر لیا اس کے اور کہنے لگے یہ تو کسی کا پڑھایا ہوا ہے اور دماغ کے پردے بھی اس کے ٹھیک رہے پھر ان حالات میں ان کی یہ دعا کیسے قبول ہو چلو یار ان کاشف العذاب قلیلہ تاکہ ہم کھول دیتے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ان مگر مشرکو تم پھر لوٹ کے اسی طرح فرق کرو گے تو کوئی بات نہیں یہ تو چھوٹا عذاب ہے بڑے عذاب کا دن بھی آنے والا ہے بدر قبرا میں یومن اب کشو یعنی بدر کبرا جس دن پکڑیں گے نا ہم پکڑنا خاص طور پہ بڑی اونچی پکڑا منتقول کیونکہ ہم انتقام لینے والے تو ہیں نا غال خطرناک اب قسمیہ بات ہے ہم نے ازمائشوں میں ڈال دیا ان سے پہلے قوم میں فرون وجہ اہم رسول ان کریم ان کے آ چکا تھا ان کے پاس رسول میری عزت والا موسیٰ علیہ السلام اور اس نے آ کے کہا تھا ان سے کہ میں آیا ہوں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے مگر تم اصلاح کی بجائے تم میرے ساتھ لڑائی لڑے ہو اور میرے اب قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے پھر انجو. اگر تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو میری قوم کے بندوں کو تو چھوڑ دو میں ان کی اصلاح تو کروں ان ادو اے عباد اللہ اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو ادو اے عباد اللہ پھر دے دو مجھے اللہ کے بندے میری برادری والے میں آزادی مذہب کا مطالبہ کرتا ہوں لکم میں تم تمام کے لیے رسول بن کے آیا ہوں بڑی امانت والا صرف اپنی قوم کے لیے نہیں وہ اللہ تلو اللہ اور تم آکر بازی نہ کرو اللہ پر ورنہ انی کم بھی سلطانتا کی میں لے والا ہوں تمہارے پاس ایک سلطان ان حجت, ان مبین ان ان حجت لے آؤ وہی الطب بے ربی اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کے ساتھ جو تمہارا رب بھی ہے کہ تم مجھے قتل کرو اگر تم میری بات مانتے نہیں پھر مجھ سے دفاع ہو جاؤ الگ ہو کے رہو قتل کی دھمکی کو دیتے۔ مگر انہوں نے کوئی بات بھی نہ مانی نہ بنی اسرائیلیوں کی جان چھوڑی قبتیوں نے نہ ہی مسئلہ مانا تو اس وقت پیغمبر نے دعا کی اپنے رب سے کہ یہ قوم بڑی مجرم پیشہ ور مجرم ہے یا نہ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا فسر بے بادل اب ایسا کرو بجت پوری ہو چکی ہے انہوں نے اللہ کی رضا کو پس پشت ڈال کے انہوں نے اپنی حکومت کا خیال کیا ہے اور اب آپ کو قتل کرنے کے در بھی ہو گئے ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی قوم کو نہیں چھوڑتے تو آپ رات و رات لے چلیں میرے بندوں کو اور ان کو متبعون اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا یہ پیچھا بھی کریں گے کرو وکر وارا رہو حکم دیا اللہ نے کہ وطر جب خود تو رہے نکل گئے دریا سے پاس اسی طرح دریا میں فاٹے بنی ہوئی تھی سڑکیں بنی ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دے اس دریا کوٹ بنی ہوئی ہے ٹھہرنے دے کیوں انہم جل مغرقون تاکہ وہ ایک پوری جماعت ہے کی ان کو میں نے غرق کرنا ہے اس لیے اس کم ترکو میں جہیون کتنے چھوڑ کے مرے وہ باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور بہترین مقام اور بڑی بڑی نعمتیں جو تھے بیچ ان نعمتوں کے خوش عیش ہو کر رہتے کزا کا سچی بات ہے یوں ہی ہوا اور پھر ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو بنی اسرائیلیوں کو نہ دوسرے لوگوں کو کیونکہ بنی اسرائیلی تو پلٹ کے پھر مصر گئے بھی نہیں تھے ان کو تو شام کے علاقے میں یہ سب کچھ مل گیا تھا فما عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ ول نہ رویا ان فرونیوں پر آسمان اور نہ زمین یعنی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ دروانوں منصریب اور نہ ہی اس کے محلت دیے گئے خدا کی قسم ہے ہم نے چھوڑ دیا نجات دے دی بنی اسرائیلیوں کو بہت بڑے بلت والے عذاب سے یعنی فراؤں سے کیونکہ وہ بہت بڑا آکر خان تھا اور حد سے نکل جانے والوں نے ہاں اگرچہ ان کے اندر برائیاں بھی تھی بنی اسرائیلیوں میں مگر کچھ اچھا بھی تھیں اس لیے کس بات ہے کہ ہم نے چن لیا ان کو الا علم عالم ہم نے جان بوجھ کر الا علم کسی مغالتے کی بنا پہ ان کو ہم نے نہیں چنا الا علم العالم باقی جہان والوں پہ ہم نے ان کو کچھ چن لیا اور دے دیا ہم نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں جس کے اندر بڑے بڑے انعام تھے بلا کا کمانا امتحان بھی ہوتا ہے اور بلا کا کمانا انعام بھی ہوتا ہے ان یق اب یہ مکے والوں کا حال دیکھو یہ کہتے ہیں نہیں ہے وہ مگر صرف وہ پہلی مرتبہ ہی ہم نے جو مرنا ہے پھر نہیں ہوں گے ہم اٹھائے ہوئے لوگوں سے اور اے پیغمبر اگر واقعی سچی بات ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر لے آ ہمارے بڑوں کو وہ زندہ کر کے لے آ قبروں سے اٹھا کے اگر ہو تو ہم سچے ان سے کوئی پوچھیں کہ کیا یہ بہت اچھے ہیں یا تبا کی قوم یہ حمیر کا بادشاہ تھا مسلمان توحید رستے اور اس کی قوم پھر سرکش بنی اور اسی طبا کا بیٹا ذر کر نو کیا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوما کا بیٹا تھا ذر کرنا تبا بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا ہاں ظلم کر نیم دو ہیں اور یہ ذل کر جو ہے جس کا ذکر آیا ہے یہ قابل میں ان سے پہلے بھی لوگ تمام کو ہم نے ہلاک کر دیا کیوں کہ وہ پیشہ ور مجرم لوگ نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان والی چیزوں کو لائے اس حال میں کہ ہم کھیل رہے ہوں نہیں بنایا ہم نے ان دونوں کو الا بالحق اے بالغرض صحیح سچی غرض کے ساتھ بنایا ہے بلاکن اکثر ہوں لاجا لگو اکثر لوگ جانتے ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ شاہ علی نے آگ جلائی اور اس کا جو دھواں نکلا وہ آسمان بن گیا اور جو اس کی خاکص کرتی وہ زمین بن گئی بات ہے. وہ یہی کو فصل میں کہا تو ہم اجمی امام راضی جا رہے تھے امام راضی جنگل سے گزر رہے تھے دو آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ یہ عثمان کیسے بنا زمین کیسے بنی کیسے بنی ایک نے کہا بھئی کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں نہ زمین تھا نہ آسمان تھا نہ حیوان نہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اور شاہ علی نے آگ جلائی آگ جو جلائی تو اس کا دھواں جو تھا وہ آسمان بن گیا اور جو اپنا خاکستر سر وہ کیا بن گئے امام راضی نے کہا جب کچھ بھی نہیں تھا حضرت علی نے آج تیری ماں کے فرضی پہ جلائی دی. جب کچھ بھی رہی تھا تو آپ کس مقام پہ جلائی وہ باپ دونوں پہلے بھی ہمیں چیٹا ہو گیا انصلے نہیں کا ہم اجمہ یہ فیصلے کا دن جو ہے ان کا وقت مقرر ہے تمام کے تمام حاضر عدالت ہوں گے اور جس دن نئی کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست سے ایک ذرے برابر کا بھی اور نہ ہی ان کی کوئی امداد کی جائے گی ہاں وہ بندے جو اطاعت اور عبادت الہی کی وجہ سے وہ مرحوم بن گئے جن پہ اللہ نے رحمت کر دی وہ ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے کوئی شفات کرے گا کسی کے لیے کوئی دعا کرے گا کوئی کچھ کرے گا مگر مشرق جو ہوگا اس کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہوگا دن قیامت کے جو اس کی امداد کرے یا اس کے کام ان عظیز اور نظیب کیونکہ وہ بہت بڑا زبردست ہے اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی تلاشی کرنا چاہے تو رہیز بھی ان شجرت ضبطوں میں تعام تاکی وہ جو تھوھر کا درخت ہے نا، یہ پرکٹ گناگار کا کھانا ہوگا تو آم کل محلے، مثل ہوئے کے، جو جو جوش کھائے گا ان کے پیٹوں میں طرح گرم پانی کھولتا ہے کغل ہمیں اس وقت حکم ہوگا پکڑو اس کو فات ہو تھیل کے لے جاؤ اس کو الہ جہنم کے کرمیان میں لے جاؤ ثم سکو فوہر پھر پلٹو اس کے سر پر عذاب خون کے پانی کا اور اللہ کہے گا دکھ چک انکا کا انتل عزیز الکریم تاثیق تو بہت بڑا زبردست اور سخی بنا ہوا تھا اب اس کا پلچک ان ہے جس کے اندر تم شک کیا کرتے ہاں البتہ جو متقین ہوں گے وہ بہت بڑے محفوظ مقام پہ ہوں گے مقام ان امین یعنی بیچ باغوں کے چشموں کے پہن رہے ہوں گے من سنت مہین ریشمی کپڑے اس تبر اور دار ریشمی کپڑے جیسے مکھمل کاشانی ہوتا ہے وہ اس طبر کن ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہولدار ڈل دار ریشمی کپڑے یعنی مخمل کاشانی کے کزال کا ہاں ہاں یہ حقیقت ہے یوں ہی ہوگا وہ سب بجنا اور شادی کر دیں گے ہم ان کی گھوروں کے ساتھ گوری جمع ہے بڑی موٹی آخوں والی اینن گوری اور موٹی آنکھ والوں کے ساتھ ہم ان کی شادی کریں گے بلائے جائیں گے بیچ اس کے ہر قسم کے فی ہا اور مطالبہ کریں گے بیچ اس کے ہر فروخت کا اس حال ہے کہ بے خوفی کی حالت میں نہیں چکھیں گے بیچ اس کے موت کو سوائے اسی پہلی موت کے جو دنیا میں آ گئی تھی وہ بقا ہوں اور بچا لے گا اللہ ان کو آزادی کے بیچ سے یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے اب رہ گئی یہ بات ہم نے تیری زبان میں کیوں قرآن کو آسان بنایا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ کی کتاب جب تک نہ آتی تو ہجت واضح نہ ہو سکتی تھی ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا تھا اور حجت تب ہی واضح ہو سکتی تھی کہ جو زبان ان کی ہے اسی زبان میں ان کے لیے کوئی قانون والی کتاب آتے اس لیے ہم نے آپ کی زبان کے مطابق اتارا ہے مگر یسر نہ مزید یہ ہے کہ ہم انہیں اس کو آسان کریں وہ اس لیے کیا ہے کہ <يَتَذَن> پر اٹھا تاکہ وہ نصیت حاصل کریں مگر اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں آتے تو اچھا آپ ذرا محلت دیجیے پرتخب ان لو ان کا حال بھی یہ ہے ان نہوں مرتقب وہ اپنی حالت میں انتظار کرنے والے ہیں اور مرتکب آپ خود اپنے اختیار سے انتظار کریں ان کی تو حالت ہی یہ ہے کہ دن بدن وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان پہ مار پڑنے چاہیے ویسے نہیں سمجھیں